سچے چالیس سال آپ پورا چالیس سال گل نہیں کی شراب کباب کرتا رہ چالی سال آپ نے اپنے دشمنوں کو پوچھا یہ دسو اندر چالی سال جی ہاں میں میری پہچان کیا میری پاتا نے با کلبان ہو کے آخر دشمن کردار پیش کی رشال نو تو پتا نہیں کیوا ہے تو رشا لاک کہ اللہ رسول پتا ہے اس واسطے چالی سال انڈے جو جو چ کوئی بعد آپ نے نبوت یعنی سارے نبوت یعنی آمد لوگ سارے سارے ہا پچھو تو رات انجیر سارے کتابیں جو الاما خبر پڑھی بیٹھے اس طریقے آخری رسول آمنے آخری نبی آمنے یہ دو سارا پڑھی لیکن عملی تفسیر آپ نے جو کچھ دکھایا اپنی خود حاضر ہیں تو میرا توسی مطالعہ کرو میری ذات کا دعوی جو میں کل نو توانو میری پہچان ہی نہ ہو میرے کل دی اہمیت تڈے اگ کی ہو سی اس واسطے ویخ لو میری سچائی امانت دیانت ہر چیز دیکھ لو دلیل جن مزبوت ہوا اتنا مزبوت اگر دلیل کمزور ہوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمیشہ جو بھی ڈگری ہوں دیکھو ओ, गवा, पेश तो दावे दावे दा लेकिन सचे वालय करना जुदा जूठा जरा दलील नहीं दावा तो होंगे तो दलील नहीं होंगी आपनेत जो करना हाँ آپ نے پہلے اپنی دلیل پیش کی اپنی ذات پیش کی پہلے کہ میرا کوئی جھوٹ نہیں بولیا تو جھوٹ جا کوئی ہے جس واسطے آپ نے پہلے پہلے اسلام دی کی آپ نے نبوت کیا اس بعد آپ نے اپنا تبلیغ جنوب ہے مذہب قانون ہے وہ یہ ہے کہ تصا امیر سزا نہیں دے غریب نو سزا دے میرا قانون انساف مفنی ہے میں جورم غریب دا اسی دا میں سزا برابر دیتا ہے تو نے فرمائی پہ لیکن شروع کی جس وقت اللہ دی وہی اتنی. ایک قرآن کتاب آئی وقت اللہ رسول دی کتاب کتاب کوئی شاید بندے کو نہیں لب سکتی نہیں لب پھر رسول نے بھی تبلیغ بعد شروع کی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 رسول سارے آتا جن، رسول چنا لو تبلیغ یہ سب جی بندہ سچا نہیں ہو سکتا اس واسطے ہوں کتاب آئی اس جدوں لویا تین دفتہ ہو رہے درمیان ایک پودا بیج درخت نکل پورا درخت پیار ہو جس ویل او مضبوط او نو کوئی مطلب کچے تھرو تو اس طرح کا نہیں او اسلام دا پہلے جدو لگا درخت بج بویا نظام کوئی کوئی کوئی نہیں نہیں گیا کہ پچ پال جا کے ہوں جدو اسلام تبلیغ درحلے چین سو سٹ آدمی تیار ہو گئے ہوں جہاد مرحلے آ گیا اسلام درحلے یہ نہیں صرف تبلیغ د اسلام نہیں مرحلہ وار اسلام چلے سیڑھی ب سیڑھی چلے اور تبلیغ کامل ہوئی مذہب کا مذہب ایک سیاست مذہب ہے جڑا عبادات اللہ تعالی آلہ تعالی دی عبادت نال عبادت نال. سیاست حق حکومت نہ اس تقسیم کیا گئے ایک مذہب وہ تبلیغ گئی مکا مدنی زندگی سیاست آئی حکومت آئی حکومت, حکومت ابتدا دی شخصیت پیش کی گی یہ پہلے کیونکہ تو آدھے کل پہلے کتاب نہیں تہل خلیفا آدم سلام پہ اس وقت کتاب تو کوئی نہیں آئی. پہلے شخصیات ہیں انہیں اس واسطے ترتیب شخصیات ترتیب آمال ترتیب عقائد ترتیب آکام سارے کو ترتیب شخصیات یہ پہلے اتریا کتاب یہ بعد چاہیے آحکام پھر بعد آئے تین چیزاں ایک دوسرے تعلق رکھنے لیکن ترتیب ہے ہوں ترتیب شریقات دی بنیاد ہے توحید رسالت یہ سڈے دی بنیاد ہے اس واسطے یہ ترتیب ہے اپنا خلیفا بھج کے میرا رسول ہے, میرا نبی ہے پیغام رساں ہے وہ دلیل بنا کے رسول نو بھجا ہے دعوی کمزور اس واسطے اللہ تعالیٰ نے دلیل ایسی مضبوط بھیجیے رسول نبی ایسی شخصیت ہے کہ جیستے ویج کوئی خامی کوئی نہیں اللہ پاک نے کامل اکمل ذات بھی. اوز اندر کوئی خامی نہیں کرتی کیوں اگر دلیل ایسی کوئی خامی آنگے تو اوہ دعویج خامی ہیں دعویٰ رب نے کیتا ہے کہ میں ہاں اور دلیل رسول نے بھیجائے کہ جا تو انہوں نے آنکھ بھی میں اللہ ہاں میں لا کوئی خدا ہے الہ اللہ پاک نے دلیل رسول پاک رسول پاک کوئی خامی آنے او اللہ دعوے خامی آئے اللہ پاک نے پہلے اصی رائے رکھنے کی سڈے رسول ہے تو خامی کوئی نہیں رسول ڈونجیا خامی آ گئی آپ خامی آ گئی ادا سی جد دعوی کرے تو ہوں جدو دلیل کمزور ہوئے کمزور دعوی تھی سی واسطے کافران نے جیڑا کی او رسول جو یا یا کوئی یا سارے انہیں ساتے ذہن اے کا ہر ہے. ورنہ اتنا خامی اللہ پاک نے اتنے کوئی نہیں رکھا اس واسطے اللہ رسول حسان برسا پایا خلک تم رام من کل یا رسول ہر ایب پاک پیدا کیا ہر ایب تو ایک ایپ ہے چکی علم گھٹ ہونا یہ بھی ایک ہوں اصا اپنے رسول ذات دک ایک ہے سفر ایک ذات ایک صفت ہوں ذات دا انکار کرنا بھی ذات دا ہے تے صفت دا انکار کرنا بھی ذات دا ہے جس طرح میں دا مثال دا دینی ہے چینی اس کا نام ہے چینی ہوں جدو نام ہو سکتی ذات موجود ہو سی ذات دے بغیر کسی دا نام نہیں آ سکتا ذات نہ ہو سکتا بندہ دا نام ذات بندہ جم دے ذات رکھ رکھنا ایک ذات نام ہے سفر چیز وام ہے جو دانے پہ ہوں ذات ہے مٹھاس اس کی سفر ہوں تی آخو چینی لیکن می نہیں تینی نا صفت سفت انکار کرتا د طرح کوئی رسول ذات ہے لیکن سفات نو نہیں جو اللہ نے دی پاک نے ایک ذات کا کچھ چینی نیٹا نہ آ کے چی منیا اس طرح ایک ذات ایک سفت دو چیز لا دیں ہوں ایک ذات ایک سفت ذات جوہر جیڑی سفت ہے ذات مقدم ہوں ایک پٹواری ہے اس کی ذات ہے پٹوار گیری اس کی ہے کہ وہ پٹواری وہ ہے زندہ ہے پٹوار گیری ہے پٹواری ہے, ہے. وہ سفت ہے وہ مر ہے جائے سفت لگی ہے ہوں پٹوار گیری اس کی ختم اس طرح ہوں نا فرا گسالت باقی ہے کہ نہیں جس دی صفت ان دی کی سفت باقی ذات کی فنا ہے جس کی رابطالہ نے سفت ہی باقی رکھی ہے. تو اس تی ذات کی میں فنا یار بے وقوف جنہے لوگ آخ دن صفت موجود تا ذات ومار کا اللہ رحمت اللہ العالمین آپ رحمت اللہ العالمین ہون جن میں آپ زندگی مبارک اچانہ یہ میں آپ اگر کوئی نقار کرے تو ایمان کفار آپ تی رسالت تو اس طرح آئیں نبوت اس طرح آپ تی مقام شان ہر چیز اس طرح آئیں کوئی اس کا انکار کرے اون رسول نہیں ملے میں آخری مثال کی جن کی سفت موجود ہے ان دی ذات سفت ہے سفت نا ہو سی ذات نہ صفت کیت ہو سی, کی سی واسطے میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائند تل کال مثال ہو نہ اصل لوگوں واسطے مثالاں پہن مثال جی سمجھ آتی ہے اس واسطے قرآن پاک کے سارے مثالیں ہیں کوئی اللہ پاک کافرے جب دے مسلمان کوئی تو اس مثال اللہ پاک ضرور فرمائیے اپنی توحید کی دتی ہے تو مثال فرمائے رسالت کی دتی ہے تو مثال فرمائے اپنی کتاب اللہ کی دتی ہے تو مثال فرمائیے یہ مثال لازمی ہے ہوں دیکھو کافرے دعویت آدم الاسلام ہے جہاں سلام بغیر کی جائے؟ بغیر بندہ ہو میرا حکم ہے فلاں نہیں ہوں اللہ پاک نے مسال درمایا اصلا عیسا بے شک دی, سلام دی مثال اس طرح ہے اللہ ان کما سال آدم جی بن سکتا بغیر باپ دے بیٹا نہیں جم سکتا کیڑا باپ ہے مسال ہی فرمائی نال دلیل بھی बाकी क्यों नहीं बन सद इस आम हम नाम हम शिकल होंगी हम नाम हम शिकल चीज धोखा दें हम नाम दे हम शिकल चीज क्या करें धोखा दें हम सच तो झूठ इसखणे झूठे तो सचे न परखण वास्ते दो चीजा जचा बंदा है वो कदी सवाल का दरवाजा बंद ना कर सी लोग इन डे मेरे तो सवाल नहीं करना تکیا اس طرح دا سوال خدا لیکن اللہ پاک دیکھا کہ اس قسم کا سوال ہے. جواب دے خاموش کیتا اور سننا تو خدا بندی خدا کو واٹا ہے کوئی نہیں تو اللہ پاک نے جواب دے کے خاموش کیتا ہے تو جی جی لی لی لیکن اللہ پاک دی سنت ویکو جواب دے خاموش کیا ہے جب خدا دی سنت خدا نا منی بیٹھا ہے کہ جواب دینا تو سوال دے تنقید دروازے بند کر دینا تو معلوم جائے تنقید تو خدا تے سوال نہ جائز سوال خدا دے بھی ہو سچے دی علامت یہ کہ وہ سننا تو خدا بندی جھوٹے دی, دی علامت دے ابو چیلنو سی سوال نہ کرن دے تو دے تنقید بھی نہ کرا دے دے جدو بادل تو جھوٹا تو جدو سوال ہو سی تنقید ہو سکتی کو جواب ہوں نہیں وہ ختم ہو جا اس واسطے او سوال دے تنقید دے دروازے بند کر ہے یہ ہے جھوٹا جیڑا ہوسی حق وہ آر جس طرح کا سوال کرو میری ذات سے تنقید کرو تو اجازت سے میں جواب دے سک کیونکہ اسلام کو, جواب ہے, کو نہیں. حق کو جواب نہیں تو خدا لا جواب ہو گیا تو گل ختم ہو گئی ہوں ایک گل دا جواب شیان جد دعوی ہے اللہ تعالی نے فرمایا مردو کا نگل جا لان جا جاب دوں سارا کچھ جانا باوجود وہ علم آنجو علم سلام کی ہوئی دشمنا دے دے ادا کی کو شیتان کو اج کل مار کھا جانے آل شیطان کل علم اگر میں تبال کردہ اگر شیطان کو علم نہیں تو نبی شریعت دو, نیکی کونا کرتا ہے دا برئی دال تعدید کرتا دا ہے جی ان نیکی برئی دریعت ہے جی نیکی بدھی دو چیز ہے ایمان دفع جی شیتان نم نہیں تبی شریحت گنا اجازت دن گنا تئید کرتا ہے نیکی لو کر سسو علم نہیں تو, شریعت دا. تو کی تو معلوم کہ علم ہے خون علم آمان دے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ اے لوگ جڑے انکار رکھ دیں نہ کہ لا علم نہیں علم آمان دے بعد اللہ رسول دینا فرمانی کر دیں مگر آپ پاس سے زد کہ زد ایسی بیڑی شائع ہے اس تک کوئی علاج نہیں کہ ایمان اے ختم کر دیں زد سے حساد بغز واسطے دجڑا او دیت دیت دے. لیکن ایک دے اللہ واسطے ایک شیتان شیطان واسطے جد کرے سو او تو دین دو دور کر دے ایمان دو دور کرد کر سو وہاں مثال بتاؤ کوئی یار نماز نہ پڑھ ضد کر کے پڑھ لیند ہو یار میں بنتا ہوں کوئی آد نماز پڑھ جی پڑھتے ہی نہیں منیے اے شیطان شان طرف لائن اس واسطے جادو اے آ جا ایمان نہیں آ سکتا اس اس دل وچ اس سینے وچ ایمان تو تو شیطان دی ساری داستان تو سی لو فلوپตะ دادو کہ اس دے کول ایمان کیوں نہیں علم ہے اس دے کول عبادت میں ہے مشاہدہ وہ بھی ہے کہ ہر چیز ویکھی ہوں سات آسمان سب چیز پھیلا شیطان اور فرشتے نا استاد ہے بادشاہی دور وہ ہے کہ جن جڑے کابو نہ آدھے اللہ تعالی نے اس نظرس بادشاہ بنا کے تے جا کے دس اپنی بادشاہ قبضہ قابو شاہی گر بھی یہ ابلیس جاند ہر بادشاہ بھی ہے فرشتے دا استاد بھی ہے انہیں علم تھی کسے مولوی نو آکھو فرشتے پڑھاوے پڑھا لے سی فریش پڑھائی <متحد> انکار بنتا جاکار کر رہے جہل وہ نہیں ہوں جا پڑھیا ہو جہل اُنہوں آخر جہل سے جہاں پڑھا لکھا نہ ہو انہوں نے پڑھا لکھا ابو جاہل پڑھا لکھا زی کئی کافر جیڑے تورات انجیل دا علم رکھ دیا جیڑے نبی پاک نالا کے بحثن کر دیا کیا انہیں علم نہ ہاتھ ہے ہمیں بحثن کر علم ہونا ہو رہے ایمان ہو رگل اصل بنیاد ایمان ہے انہوں نے ایک کو ایمان دیگل ہے کہ مفتی عالم جیڑے قرآن حدیث در سمندر پیسی بیٹھیں Oh نا, اللہ <متحدث> <متحدث> ایک ادب کردہ کرتا ہے جی علم گل پھر تو وڈا ہویا نا جیڑا خدا رسول کا نا سٹتا بیٹھا ہے جب تلم والے آخر ہو تو بن جانا ہوں سدے نزدیک نقطہ ایمان شیطان کیوں کی ہویا کہ کافر ہوا سب دے نزدیک جرم ہے جہرا کفر ہے اور شرک ان شرکا ظلم نظیم یہ سب شرک اور کافر جیڑا مشرق ہی ہوں مشرق ان علم ہے عبادت ہے مشاہدہ ہے ایک بیٹھا ہے نا یقین اتنے میں تھوڑے یہ روشنی پا دقی درجین انج سات تین میں تین بیاں دے ہے علم یقین ایک ہے حق والی تین درجن ایمان دے یقین دے یقین دے یقین مر دے دے. گیا کر سکتے ہو بھی بندہ جھوٹا کیا پتا مریا ہے ڈاکٹر چیک کرے کئی تو تسی بحث کر سکتے ہو علم الیقین کر سکتے ہوگی ہے ہوں تجلی نا مر گئے. تو آنو گیا اس تو, تو بحث نہ ونہا کہ جدو دوداخ نو ویک سن نہ یقین کا فر و کافی من جا سن واسی آ رہے تو دو دوداخ معلوم کیا کافر سب تلیل کریم مخلوق سبحان اللہ بہ درجہ شخص آ جڑی کے کافر منی من مومن ویخ وہ جی مومن پھر ہوں یقین کافر بھی من گیا یقین ہے مر گیا ہے ہوں اس کوئی تحس کرے لگو گل سو نہیں یا اس بحث کر سو بھی کہ بجلی نا کے بندہ خود مر جائے ہوں جی گزر تھی حقولی یقین دسو حقیقت بحث یہ نہیں ہو سکتی بند وق دو صرف منہ نو ایمان آخ دو آخ دسو میں مثال دینا جی سورج نکل دے سورج نا تو انکار کر دے لیکن دل ذہنی چھو جا شیتان ہے وہ خدا کا انکار زبانی کرے لیکن خدا نوہ اپنے دل ذہنی چودہ نہیں کٹ سکتا کٹ سکتا ہے. ہے؟, پی ہے کہ کافر کیوں ہیں سوال پیدا پہ ہتی ہے کہ ساتھی بنیاد سنساری گال سیرئی ہے کفر دن کہ کفر جیسی بری شاہ ہے اللہ تعالیٰ دے نزدیک کوئی کیوں وہ رحمانی ہے رحیم ان رحمان تر رحیم بھی اگر بندہ شرع تفسیر کرے اس ساری زندگی یہ سارے سمندر تواڈے کلمہ بانک کلمہ درخت بان کے ختم دیو تے رحمان رحیم کی دی جڑی شفاعت بیان نہیں ہو سکدی انی ذات پھر او کافراں نو توذا خصفات اے کہ نہ رحم کرے تے ویکھو کہ جرم او پھر ایڈا بڑا تے ہے اور کفر کیڑا جرم بنیا کہ رحمان رحیم نوی بھی رحم نہیں پیوندا اس دے اوپر لو کفر بلا شیتان ہو سال اس داد کی کلوتا چھ لکھ سال ان کی عبادت لکھتے ہیں کموں گے ہوں کافر کس طرح ہوا ہے دیتا. کافر ہوا ہے ہے ہے اگر تسا تیلی نہیں جانتے تو ساری جل جا سک تیلی ہو سی. دیکھا تسا گیس تو, ایک تو موبائل بند کرو گڈی بند کرو ہوندے اچھا او جان دس پٹرول پہ چیلی کی طاقت جڑا نہیں جانتا وہ آخر یار ہای کا چیلی یہ کرتی پیلی کی کر جانے کروڑا من بھی تو, تو گندم ڈیری ہو جلا سٹ سی کے نہ جلا اربا مربع پٹرول جمع عقیدہ بزرگ جڑی پٹرول جمع عمل ہے بندہ اقیدے کی تیلی نی جاندا ساری ڈیری جلا منٹ جلا لینا جی شیتان چلا لائی ہوں شیتان کا کیدہ فاسدو شیتان دئیے مولا اگ آتی ہے کہ اگ آلہ ہے مٹی کٹی ہوں اس ویکو کہ نوز بلا رب تالا سمجھا رہا ہے پاگل مولا تعین کی پتہ ہے پتہ نہیں دسو جہاں بنا رہا ہے بنا دینا یار ایسی اے بٹن فلا فلا فلا فلا فلا سارے بٹن لکھ دیں جہرا بنا چلاو کا طریقہ अच्छा। तुसी होते चलाओ आखे वाले मारा बना चला अंग्रेज बनाया तरीके अंग्रेजी तरीके तरीकेज जिसे ते ना चलाओ तो ना चलसी جی تیلی لگی خیال خراب ہوا مٹی بنایا رب لے بنا ہے جو زیادہ پتا, پتا لگ گیا ہوں اتنے بندہ اگریز نو سجا بے وقوفا ایٹن نے پاگل ہے جاگ میں پاگل سمجھا من ہے کہ نہیں انہیں شیطان وہی کم کیتا کہ رب نو نعوذ بلہ سمجھا ہوا گیا اس دا عقیدہ نظریہ خراب ہو گیا جدو عقیدہ نظریہ خراب ہویا ہر شہ لگی گئی فریشتنی استادی گئی عبادت کی بادشاہی گئی ستے آسمانے لیسائر زمین بیت ہر چیز بیکشی سے ہی ساتھ گئی کافر ہو گیا وہ یا کافر گئے نہیں یہ مومن ہیں خدا آنو بندہ آکھے خدا ہے یہ او مومن ہے تے پھر اوہاں مثال بھی کہ سورج انہوں سے لیچوں نہیں کاٹ سکتا تھا در شیطان ہی خدا انہوں نہیں کاٹ سکتا تھا یہ اوہ خدا انہا من لوے بندہ کے خدا ہے تو مومن بن جاندہ ہے پہلا مومن دے شیطان ہے پھر بندہ ہے کہ نہیں بندہ شیطان ہے کہ غلط ہے میری گل غلط ہوگا تو دسنہ سہی پہلا مومن کون بن دا ہے معلوم کیا این جو کہے لینا کہ خدا ہے تو اوہ نال بندہ مومن ہے بن سکتا ہوں آسان اس طرح ہے شیطان کہ خدا ہے لیکن مننی کرنی ساری اپنی مان لیا اور مانتے نہیں. خدا آئی اگ حمد من لیا تھی باپ ہے تو ہون تو پانی لے کے آ میرے نام یار میں نہیں لیا باپ آتی یار میرا حکم نہیں منگا ماپ کی منیا ہوں پتا حکم دل لگتا ہے احکام آکام اترین. کلمہ ہر بندہ پار جدو آکام اترین کافرے ہیں. جو ان کلمہ پڑھ لو احکام اس واسطے کافر پڑھ لوں تو احکام نہ کرو روزہ رکھو نماز پڑھو پواز آدہ کرو آ گام کریں کافر رہو سیمان نہیں آتا ہوں معلوم کیا آکام کے کی دوتے ہیں مومنج نہیں روز رکھ مومن پتا ہے مومن پر سو، ایمان آنے سو تو کلمہ پڑھ سو ماں سو مومن سو نا نماز نہیں ہوں کلما نا ہن جدو کلمہ پڑھ کے مومن ہویا ہن کلمہ اص سارے پڑی بیٹھے لیکن سمجھ عالم دے, دے حافظ دے حاجی دے نمازی دے اے دین چوک ہے اے ہر بندے دا نظریہ بے وقوف کا جنوب بے وقوف لا یاکلون کلو اقل نہیں رکھتا کیوں ایمان اقل پہچان فرق یہ ہوں مومن کو ای ایمان عقل پہچان فرق یہ ہوں مومن کو ای نظام ہے <obscure> مسلمان ہو میں مثال دشاب ہوں سو من دے ایک قطر پیشاب کا سو پلیت جہا اس دھد نو پلیت نہ آ کے آخسو میں آخ یار دلیت ہو نہیں سکتا تو فلیت بندہ آ یار بندہ مومن ہو گیا کافر ہو نہیں سکتا یہ جہال سکولی شیتانی داخل کے خارج ہے, ہے. ہے نہیں <تصفح> نکاح دے طلاق ہے ان بندہ ایک او دا نکاح کرا طلاق طلاق تلاک تلاک تلاک طلاق لاک آئی <تصفح> تلاک ہوں لبد بولتے نکاح بچ سی کہ طلاق نہ دے پھر نکاح بچ جا سی. جو طلاق دے ایمان. جب تو ایمان آندا جبان آفر نہ کرسی ایمان بچ سی جو کوفر کر سی تو ایمان دگا جا سی یہ ہے داخل تو دا خارج دخل ہوں سکول آ جن بھی بچا پندرہ دن نہ آئے تو خارج وہ کل دے کل دے کان داخل تے خارج. دے سمما آمانو. سمما کافر ہوں. ایمان لے پھر کافر ہوگا آدھو مومن کا قرآن آدھے ایمان لیا کافر ہو گا ہوں اسل قرآن جھٹا ہو گیا سچے ہو گئے کہ اسی تو آدھا مومن کافر ہو نہیں سکتا قرآن کی کہہ رہے سما اما نا فرو پھر سما اما نو سما کا فرو دو بار آیا سما دادو کفرل کوفرچ ایسا ود گیا کہ حد نہ رہی تھی ساری اطلاع چلتا یار مومن کافر نہیں ہو سکتا قرآن فرما ہے مومن مومن ہوا کافر ہوا مومن قرآن پیا جدر اللہ فرما مومن معلوم کیا ایمان لیا فرما سما من ایمان لے ایمان بعد کفر آ سکتا جی. ہے کہ تو کافر, کو کافر, ہی کافر, نو کافر. کہ مومن بھی کافر کلمی کافر بھی نہ جانی ہے حقیقت, بھی جان حقیقت جی کافر حقیقی جانتی ہے حقیقت کی قرآن سفارش تین ملم یا حکم نہیں کرتے پرچا کٹ دینا ہاتھ نہیں کٹتے آدھو کا قرآن کی جنوں دن کافر پیار دن مومن مانی بیٹھو کافر پہ ہو گئے کنی باری کی ہے تُش ہے بیٹھو جی کلمی پر نہ کہ نو مومن شام مومن سویر کافر نہ آخو تسول آدھو سویرے مومن شام نو کا شام نو مومن سویر کافر جو مولا تا پتا نہیں تو, تو بہت مومن بنیا خدا نا خدا تو فرمانے کو ہی آئی حل کا فراہو ماں بو ترما دیا کافرو دو آخ کا نہ آخو اچھا کافر سنو کی آخر دہشت گرد وہاں رکھا ہے کافر نو کا موڈو نا ہی چڈ دے دیکھو دوستی بھی دیکھو کوفرنا ہوں گل چلیے کوفر ایمان یہ دو سی तो जिद्दा। अच्छा जमान नहीं हो सकता मिसाल हजार मुफ्ती वालम होत दिन जमा करके रात ही खलोती रह दिन भी हलाल तराम जमा करके विखा ادر کھوتی کا हलाल हराम जुलरत दो वक्त नहीं होती अदबगार ही होदबगार है क्यों मुठा भरता है किधर गए हूं एक बंदा एक वक्त अदा बला ही हो बेअदा भी हो, हो एक बंदा एक वक्त नहीं हो مومنا آم ہی کرے کافرے آخو مومن کا طلاق نہیں دستے ہوں سدے ملہ طلاق نہیں دستے طلاق رجی بینا مغلدہ اور رجی ایک دفعہ آکھ پھر رجو کر بیس چالی دنت رجوع نکاح ہو تین تلاک دت ملا جدو تلاک نہیں دستا بندے اگلے پھر پونج نکاح کر کے لازمی ہے سر ہد فوجی بیٹھے بابا ادھر نہیں جانا اسلام کی کوئی حد گاہ جی آؤ نے کی کی کے اسلام دیا رکھ دیا احکام سارے ختم کرا دیتا. اپنے مومن ہو سکتا ہے کوفر آخ ہم نام دے ہم شکل میرے کو لائے جی. تعلیم تسی کیوں دکد میں یار میں خدا من نو نو نہ میں دعویتا میںکاری پا خراد مالو کیا سچا تو جا خدا, خدا ہے خدا نا من میرے تو گیرتا کہا آخر پیا آتا پس میں کھا یہ سور دا کے بھی میں ڈک دا و کے بھی خا. شادی نہ کری ماں بہن ہو سکتا ہے لے جی کر دبی نکاح کرو میں کپڑے نہ پا لانس پہ پھر ننگا بندہ پھر یار کی میسے لانتی حدیث پا کے بریق کپڑے تو چست جہاں پا لانس پہنچیے میں تین ڈاکدہ چست بریق نہ پا برش کر لو یہ برش تک تعلیم ہے برش مار لو کی نام میں خدا تیسری قوم ہے تیسری قوم ہوں کوما دو نظریے نظر نز... اپنا لو مومن. دو مومن بن جا سن اسا کا نظریہ بن جا سو ہوں ایک قوم کا رح اس واسطے نظریہ دو قوما دو خدا بھی دو دیکھو دو خدا اپنا انہیں دستی بنا لے ان کافر بھی بے وقوفی تھوڑی جی میں بیان کرنا جو کو کافر جو اللہ ہی نہیں نفرت کرتا ہے ان کافر آزائے خدا نے خدا آزائے انکار کرتا ہے خالق نہیں ایک کے خالق ایک کے مخلوق ان عیضہ سو خالق پہلے اندہیہ مخلوق میرے کلا ہے ایک دائریہ اندہیہ او اندہ ہے ماچس میرے کو میں سامنے ہوں بن گئی وہ ہے جی تو جھٹ ماری بیٹھے نال خدا کا شامل نہیں ہوئے حقیقی خدا نو نہیں منع خدا نو من بیٹو بن گیا نہیں انہیں اپنا دستی خدا بنا لیا مخلوق مخلوق پہلے کھوپری سی تو کافر مخلوق پہلے تو خالق ہوں سل کی خالق پہلے تو مخلوق پہلے دے جو ان فارق دس او موبائل بناوے, بناوے, جو بن نہیں سکتا تو خدا قدیم ہے. خدا ہو سی تو مخلوقہ قیدا یہ ہے کہ خدا سانو بنایا عبادت کر دے پیا کر دے اچھا وہ ہوں اپنے خدا نو بنا ہوندی ہوں بھائی مانا گل الاساں بتائے بتائی عبادت کر بنایا تسا عبادت کرفر نیل مان اس واسطے قرآن ہے کافر نلم بھی آخیا گیا علمی علمی ہے ٹھیک ہے عبادت گزار بھی ہے ان کافر مطلب منافع منافک منافک ابدھا بیس پاکوں پہ رسول پاک, رسول پاک ساری زندگی نال ہے متی نا متی نہ کر کے बन بن हैं نال پڑھا رہا بے مدینے والے کیوں نہیں بنیا ہوگا وہ تو خود مدین والے نو ویک رہا کیوں ایمان نہیں تو ہوں مدینے والے نو کچھ نہیں بنا ای ماسٹر نے فرمایا میں تربوز مو مکے لے جائیے وہ جڑا جہا بےمان ہے مکے لائے جا تو خالی رات <laughs> اور دو ہیں رومی جامی دنیا کے دو ہوں جامی رحمت نبی پاک انہوں نہیں دیکھ سکے مدے مدین مدینہ مدی جا ہی نہیں ابو جہل مکے مدیچ رہا ابو جہل اتنا رہا کہ نہیں واشق ابو جہل ہو گیا متی نا بیٹھا مدی نے مدی آلے نہ أصل تعلق میرے تو ہر مدینہ چاچڑ مدینہ بن گیا فرمایا مدینہ کریف میں <سلام> کوٹ میٹن خواجہ فخر جہاں فرمایا بیت اللہ بھی روحانی تعلق جامی دا سی روحانی تعلق ظاہری نہیں پہنچ سکیا دنیا تو آشق واوا توتا کرے مدینہ مدینہ <laughs> <laughs> <laughs> اے بے وقوف اصالحے مدینے آلے نال تالو وہ ہے روحانی زہری نہیں زہری اے دسو تو تو مدینہ مدینہ پہ کر دیں جڑے وہاں بھی اُس سے گھڑیں اُس سے مدینے بیٹھن اُس سے مدینے دے بادشاہ بڑھنے بیٹھن اس وقت سے بے وقوف اصال تعلق کے روحانی ایمانی یہ ایمان ہے تو تو جتھا بیٹھا ہے تیرے کول مدینے دور نہیں مدینے والا دور نہیں تو تو مدینے دی گل کردے سبحان اللہ یہ تے روحانی تعلق نہیں تے مدینہ ہی دور رہی تو مدینے والا وی اصل تعلق روحانی تے ایمانی ہن میں تیری گل توں کیا کردا او ساری بنیاد ایمان تے کفر دے کفرایا ایمان لگا جاسی ایمان آیا کفر لگا جاسی جا اے دو ضداں جمعاں ریاضی کا بھی یہی اصول ہے جمع جمع نفس ریاضی ہے جمع نہیں ہو, ہو سکتا بندہ مومن ہوفر ہواس ہوے ہوا موت کی ہوئے, ہوئے. بندہ پلیت ہوسلیا جن جنبیا پیا ہو پاک یہ نہیں ہو سکتا کر اللہ تعالیٰ منافق سب تلا تبکا جانم دے نچلا ہے اللہ تعالی فرماندہ سب ت طبقہ سزادہ جڑاؤ منافقے منافقے واستے چکر وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا خوش خبری دو میرے دردناک عَلِيم عذاب کی کوئی بیان نہیں کر کرتا مفصلین لگزن بھی جڑا عذابِ عَلِيمِ بیان نہیں ہو سکتا اللہ فرماندہ ہے منافقے واستے عذابِ عَلِيمِ منافق واسدے نفاق مند چھکیا چھکیا ہویا ا اللہ تعالیٰ قرآن کی تبلیغ میں تو کہ ہے جلے قرآن اتریا جیل قرآن مکمل ہوا فرمایا ہوں تیرا دین مکمل او او آخری چل پہلے لوگ نبی چادر بہ ایمانہ ابتدا اسلام او ابتدا اسلام جس نبی پاک پھر ہاتھ بھی ملا من گوارا نہیں ہے اسلام دی انتہا تو دسیار چھوٹا ہے پخام نے وڈا کرنے کوئی دشمن آ کے کچ لے نہرخت بن جائے سلام دا درخت جد بن گیا ہے پکا پھر نبی پاک نے اپنے سارے کام لاگو ابتدا ابتدا شاپ کا شراب کی پی کے بخا اون لا پہ بلا تک ربو سولا تم سا تو سن نشے حالت نماز نہ پڑھو ہوں بلا تک ربو قرآن پڑھو نماز ختم نماز ہی نہ جا بان تم سکار آگو آیا نہ پڑھو لوگ قرآن تو بادل نہیں جگہ دینا یاد رکھنا کوئی بھی بادل ہو سکار آ نشے کی حالت ہوں نشا جائے آیا تو مو میشر شراب سے جاستے پر سو دے شراب اس مومن منافق نہیں پڑھ سکتے ہوں نیل کا اللہ تعالیٰ فرماندہ بھئی کیڑے منافق منافق کیڑے جہیں مسلمانوں چھوڑ کے دوست بنا قرآن نے منافق دی منافق چھپ دیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کتاب سارے آم من من کے چھپ دیا. اللہ پاک نے ایک نقطے نے ظاہر کر دیا میرے کو چھپ ہوں ایک گلب اپنے ظاہر کرتا ہے منافق جہاں کافرسلوں چافرے دوست بنا لے سکتے یہ ہے منافق دی علامت نشانی ایک گھر بندہ تھوڑی جی میں کہ بندہ ہر چیز چھپا لینا دوست نہیں چھپا سکتا قرآن پاک نے منافق کی ایسی کمزوری بیان کی منافق جہاں لازمی کافر نو دوست پکڑنے دے دوست, ہون اللہ پاس کوئی چیز منافق کی, کی بیان نہیں کہ مومرا نڈ کے کافر دوست پتا نہیں چھپا سکتا یاد رکھنا دوست ظاہر ہوتا ہے اللہ فرمایا کیوں بنے سی کافران کو عزت تلاش کرنا شو آخسی عزت کافران کو انزت آ جمیا عزت ساری اللہ کال جی پاکستان چینی چینی لے جا سعودی عرب ہے جہی توجوسی کیوں لائیں جی تھی اپنے دین نو کامل کم سمجھ بیٹھو ایجا ہر چیز کیوں جانے ہوں قرآن نے سے واضح کر در ویسے لیکن چھپا لینا ہوں کرار سور پکا آخو گائے پاک بوٹی وہ ملان لگا الگ معلوم چرار ملاوچ کا ملاوچ मोमेन तुम गाय बैठो आखिर सूर थी एक बोटी बालो सुफिर पैसो हम मालूम थे मिलावट ना मोमिन करता है ना काफिर करता है मिलावट करता है मुनाफिक मिलाते दो तालीमा कठे दो कानून कठे वह बुरश आल पता बुरश मारो ہوں دو تالیما کٹے دو قانون کٹے دو تحصیب کٹے کون کرتا ہے کر کے وضاحت کر کے تفصیل کر کے پہلے اپنے ایمان دی خیر منگو جو چیز کافر نو پسند ہے وہ کدی خدا نو پسند نہیں ہو سکتی جو خدا نو پسند ہے وہ کافر نو پسند نہیں ہو سکتا نے ہے انکل نہ سوارا دنیا کے چیز پسند کیسے پسند ہے थार आदम सलाम जिला कोई शराबी कबापी दानी औलाद हुई बैठो वेल कद नाम उस वे पदू काम कोई उस तरह काम कर दा पे کاشتکاری کی پہلی لیا وہ جٹ ہو گیا کسان ہو گیا ای بس چلائی ہو گیا ڈرائیور ہوں جس طرح کرتے نہ پہ نہیں پہ آدم سلام دی اولاد ساری کوئی کن رے کوئی چلا خاص ہے کوئی ابو جہل ہے ساری آدم سلام دی جی کوئی کسب کی بدل نہیں چلا وے بڑے سلاح ہے مومن یار کی ظلم ہے بےمانی کہڑی ہو سی واسطے ایمان اقل پہچان فرق لازمی آئی خدا رسول <سؤال> پہچان ہوں کافی کر دے کا معلوم کیا کوئی چیز نام نقب نو ہر بندہ سر سر سر سارے دیکھو نبی رسول صاحبیتا بتادی مومنیس یہ سارے نام نہیں مسلمان ہے نا تفایت نہیں ہوئے یہ نا عزت پوری نہیں کی پروفا ہے سار. معلوم کیا خام ہیں مولانا حضرت صاحب علامہ مجد کیا, کیا؟ القاب نہیں اچھا یہ تو ان. تے سارا آیا خیر ہوں سارے عزت دفظ ہے تے مولانا نا منڈا ہوں کسی سڈو گسا کرتی چوڑا ہو جاتا جی مولا نہ آخو پہ لائے میم مولوی رکھی ہوں ہر بندہ آئی یار مولوی میم ایک بند پہ آخر مولوی تھی مولوی نہ مولوی کا مان دس مولوی کا مان مولا والا ہوں دس میں مولا والا توں شیتان والا <تصفح> اپنا نام دس دے تے مولوی نہیں مرنا, مولوی آلائے. مولا می مولا فرمایا خدا جا لیتا ہے اکل بھی ہوں اصیا بنایا اصلا کی تو کو تلوار تلوار کی صفا تلوار اختیار ہے اختیار ہے اس ہے دشمن ہے. اللہ اکبر دشمن جاگ جاجنا للکار کلما پڑ لا کلما تلوار تفریح کلما چانس موقع کی پی دینی تلوار دوسرا اس تمیز ہے تلوار جنگ ہو مسلمان دیکھ سکتا قرآن دربار کی بھی جا سڈ بمب کوئی تمیز کرے گا تلوار تمیز بھی کر تلوار کسی شہر نقصان نہیں پہنچا لولہ لنگڑے انا پاج اور نہیں چڑنا عوام نی چڑنا فوج ہے فوج یہ جہاز فوج نوام لڑنا فوجرال فوجرال کیوں؟ عوام, عوام تو آ جاسی. سلام نے کی اسلام نے جڑی, ہیں جڑی کٹ کی کوئی سبز ہے جڑی بوٹی کٹ سلام نے جڑی بوٹی کٹی گا بندہ مارا چورکا جا مطلب وہن سپر جڑی بوٹی کرنا بلڈوگر جڑی بوٹی کٹھی یا سارے بوٹا کٹی خرپا لاؤ دیسی خرپا وہ جڑی بوٹی جڑی بوٹی تاری بوٹی نہیں کٹن لگتا کنو آم بسار ہے سارا بوٹیا وہ ہو گیا ترقی یتیم مسکیم ہسپتال نشو نہ بمب نہ چیم نہ لانتی مار دے آوام نو جہاز آ کے یار بمب سٹ ووام ہوں آم بےچارے کا لڑے فوج, فوج بھائی مانو آپ سے نہیں لڑتے مارنا مہمان شروع کرتا ہوں جناب جد وہ پورے غصے چائے سیتا لایا مارا دلال مہمان اس مارا مہمان پڑا سعودی حتیار لانتی ہو اے دا وام دبام سچائے گا اے دا وام دبام نہیں ہے نہیں حالانکہ ان جانگ دا مقصد کی عوام مارنا عوام مار کی دا ختم جانگ دا مقصد ہے کہ حکومت تبدیل کرنی کہ بگیارنا دی ظالمین دی حکومت ہے کہ رحم دل انصاف حالے مومن لوگ اچھے لوگ آمن اچھے لوگ حکومت کرن جو کلوتا تلاشی کی تلاشی کر کے جان لگا میں تلاشی مشہور مولوی دہشت گرد دہشت گرد سامنے بیٹھا تلاشی دہشت گردی آئی ماں نہ دہشت گرد ہے مولوی ہوں مولوی نو کیوں جان سے دہشت میں دہشت گرد د او میں کار میں کہا چلو بھائی <laughs> وہ جناب ویخ داریا پہلے درویشان تو پوچھا دکھی ہے کون انتے چھتے رہن انتے دکھیئے جتو جو ویم گیا انہوں نے وہ تلاشی ساری بھول گی ویخ داریا اتکار نہیں وہ بھائی مانا اصل دائشت اصلہ ہے سارے انسان ختم کر جو بمب آئٹم پہ آئے دائشت نہیں جاندی توسی اصلہ ختم کر جو سارے انسان موجودوں میں دائشت ہوئے میرے کول مہم چلاؤ اصلہ بداؤ بندے مکاؤ چلاؤ مقاؤ بچا دہشت ہو تو دہشت کو کوئی چیز خالی ل میں جو انگریز کی چیز ہے دہشت میں سابت کار کے دینا ہوں سی کھوتی آئی دہشت نہیں میری دی آئیمان ہے جی گہشت بھی پھر میں بجلی پہ یار ہزار اسپاگل بابیا ہر شہر دہشت ہلکے دہشت امانے چور چاق محافظ ہلکے دہشت ہے جی ہر دہشت کر دینا سارے, نو مار جو. سارے کتے لگن بہن چو. ایک جو ہلکا ہو وے. سارے ہوں ایک مول بھی کسی کو سارے مول بھی مار چویب گل ہے ہر چیز دانٹ بینک پہ ڈاکی کو ڈاکٹ کا پہاڑی مکھی کا بھی پہاڑی مکھی ہوں وڈے ماخی شاہدی مکھی مومن کا دہشت گرد مومن کی دہشت ہو سی کلما کافر ایمان وادہ بھائی ہلال ای سور خاندان مومن دی دہشت نتائج کیا ہے سکولی اکھے جی مولوی دہشت میں مولوی دن دن آئی پاگل جو ہے مولوی نہیں پاگلا دہشت نہیں بھائی ماں نا گیرت دہشت دی ہے گیت مند <laughs> بے گہرات کی دہشت معلوم کیا بے گیرت ماں آ مانا مسلم لباس مسلم یا کافرسل میں سپاہی نقل کرے وردی لب دی, وردی پاہ ادرو دی آلا ادرو آلا نکل پیا مار پورے سنا دن حکومت خراب ہے لیکن مثال دینی پلا دی اللہ دے دے دے دل. اللہ فرماندہ صحیح گل کر اللہ کا می دس ایک بندہ ٹکی کردہ پیا ہو ایک بند جا کے لگ جائے تک یا پلا گلا پوا لباس تڈ میںکرین بگیارکری نس بگیڑ چروا نقصان دینی نہ مراد ہزار روپیہ جا تیری جان بھی جانے بگیار تو تین کھا جا سکتی ہوں اسی نستے پہ انگریز سے اکبر فرمایا کہ ہم تو ہیں طرف ہو گئے فستا خفا قومہ ہو قال المالا او ذکر نہیں قوم دے سردار قوم لانتی ہون دے سارے ان قومنو گمراہ این واسطہ اللہ لانچ رو یاد رکھا جہاں اقل من دے او کر سو دو سچے سی علمی اکلی تجرباتی فن ہر چیز کی گلا سہی ہے جا پاگل ہوا تھی جیسے ننگی فلم بڑھائی جو نہ ہوئی خدا بن گیا پاگل آ انسان ہے تیرا ماں تم پر ساری نک سارا انسان ہر چیز تیری سڈے مرغی ہے بھائی ماں نے تینو خدا کیڑی چیز بنا دتا ہے سن جو نہیں مان سکتا سن जे इंसान खुदा बन सकता है एक को बन सकदा बाकी कोई नहीं बन पागल सन ना उन्हें आखिर हा यारूसांसाइक दूसरी गल मैं तुम्हारू दसा क्या अजकल सा चलती पाल हर बंदा इस गल तक कर ले बंद नवा लाओ नवा बंदा चुनो میں چنو نو بندہ لے آؤ میں مسال دیتی ایک بندہ جناح پنڈ تھان چناح پکڑا گیا دانی ادو پکڑیا گیا روج ہے نو مٹی ریا بدلی بدلی جان توٹے بدلے لوٹے تعلیم نو برتن اگریز نو ویخوس کنکھو پالیسی ہر پے ہوں میں گل پہنے گل آ جائے کرایہ غلط جانا گیس والا کام نہیں رکھنا ہوں جناب میں اچھا یہ دسو یہ قوم چیتخاب ووٹر مشورہ ووٹ قوم پہ بندے چن ٹھیک ہے یہ چیڑی یہ سہی ہے بندے اگو غلط ہو جائیں चो सही चो सही है नो अंग कमाल वेखो जमहूरीयत नरकरार रखना चाहता है अवाम अम उन्नास ने वकूफ होंगे حکومت اے اے بے نا تے بے تے بدلنا سی آ تو ہن بدلنا نا تے نام را دو, دو بلدو امیدوار بدلنے سٹ سال دی سکول سکول دا اندر مضمون کلاس فیل نہیں دو چونکہ پیچھے میں سوال کیا سب کچھ مضمون ہوں تھوڑی فیل تو جاکٹی کلاس ہو میں جج وکیل پڑھے لکھے پڑھے لکھے میں بار حکومت دئیے فیل ہو کے نہ ہندو سکھ کسے قوم چڑ پانی کا جمہوری شیطان پی پی مجرم لکھی دو بمنجا پتا وہ چل رہی ایک پتا سوسرا بمنجا پتا پیار یورپ د ہربا دیکھو دی ناکام بار بار آدھو تھوڑی نہیں جان دیں بار بار پے بنتے آدمی تعلیم شعور کلاس، سارے ٹائر, جیسے ٹائر, نو سو پنچار تس جی، ٹائر لو، او گل ایمان بس رقل کرنی واسطے مان اکل پہچان فرق ہے ایمان، اکل، پہ کے دیکھو اللہ پاک نے دوزخ کافر سارے جگہ نہیں سارے جناجات فرشتے سارن درجات چار فرشتے وڈے نہیں رسول درجات سارے ترتیب ایک شاید درجات اللہ تعالی نے مقررات درجات ہیں ہو ہر شہد ہر درجہ درجات ہوں ایک کتا ہے انسان دس مخلوقات شکاری بازاری آخری وہ مفت کوئی نہ فرق ہے ادھر دس لاکھ ہے دے لگتا کیمت پتا لگے ہوں دیکھو عالم کی قیمتیں کا تا جاہل دی زانی دی کو تے غیر زانی سب دی یعنی ووٹ مشورہ عقل برابر نہیں عمل برابر نہیں تقوی برابر نہیں کوئی چیز برابر نہیں لیکن مشورہ برابر ہے ظلم سے اور جو دو مشورہ سب دا برابر ہے تے ملک کی خیر منا ہو کی نہ بچے ملک کھانا تیار ہے نہیں کھانا تیار ہو بڑی مہربانی باسمان کھانا تیار ہے